رسول حاتم شیلبان یہاں سے آج کتاب الطلاق کا باب شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے کتاب النکاح بیان ہو چکا ہے کتاب الولیما اور اس طرح کے ابواب آپ لوگ سن چکے ہیں طلاق کا جو لفظ ہے یہ پالاک یا سے ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا کہا جاتا ہے اپلق کا اس اس نے اس کو قید سے آزاد کر دیا اس کے بندھن کو چھوڑ دیا تو گویا کہ طلاق دینے والا شخص سے اپنی بیوی کو جو نکاح کے بندھن میں وہ بندھی ہوتی ہے اس بندھن کو وہ کھول دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے تو اسی لفظ سے یہ لفظ بنایا گیا ہے طلاق اور زمانۂ جاہلیت میں بھی یہ چیز رائج تھی نکاح اور طلاق کا جو ہے معاملہ ہوا کرتا تھا انسانی سوسائٹیوں میں تو اس کو اسلام نے باقی رکھا اور جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ نکاح کس چیز کا نام ہے ایجاب اور قبول کا نام ہے اور طلاق کس چیز کا نام ہے طلاق نام ہے اس ایجاب اور قبول کو توڑ دینا اور ختم کر دینا طلاق کا حق جو ہے مرد کو دیا گیا ہے اور چونکہ مرد ذمہ دار ہوتا ہے اور مرد ہی قبول کرتا ہے اس لیے ذمہ داری یا یہ حق اسی کو دیا گیا ہے اور فسٹ کا یا فسٹ کا نہیں بلکہ خلا کا حق عورت کو دیا گیا ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا ہے کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے نباہ نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے جو ہے پابند کیا ہو کہ بالکل آزاد ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ شریعت نے طلاق کا جو حکم دیا ہے یا طلاق کی جو اجازت دی ہے اس میں شریعت کی بہت بڑی مسلحت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرد اور, اور ایک عورت کے بیچ نباہ نہ ہو سکے مرد کو عورت پسند نہ ہو یا اس کے اندر کوئی ایسی خامیاں ہو کچھ ایسی خامیاں ہو جس کی وجہ سے وہ نہیں رکھنا چاہتا ہے یا کچھ کمیاں ہو جس کی وجہ سے یا کچھ اس طرح سے کچھ باتیں ایسی ہیں اخلاقی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس عورت کو وہ نہیں رکھنا چاہتا یا یہ کہ میاں بیوی دونوں کے درمیان جو ہے نباہ نہیں ہو پا رہا ہے وہ اس کے اخلاق کو ناپسند کرتی ہے اور مرد بیوی کے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے تو اس طرح سے شریعت نے اجازت دی ہے اور جو ہے طلاق کا معاملہ رکھا ہے طلاق کی مشروعیت رکھی ہے تاکہ جو ہے نباہ نہ ہونے کی صورت میں دونوں آزاد ہو جائے اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضلے سے نوازے عورت کو دوسرا اچھا شوہر مل جائے مرد کو دوسری اچھی بیوی مل جائے اس طرح سے لیکن یہ ہے کہ طلاق کا پیش آنا ضرورت کے تحت ہونا چاہیے طلاق کو مذاق نہیں بنانا چاہیے کہ جو ہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے جو ہے عورتوں سے شادی کرتے پھرے اور طلاق دیتے پھرے نہیں طلاق نکاح ایک بہت مبارک رشتہ ہے اور طلاق جو ہے ضرورت کے تحت شریعت نے اس طلاق کی رخصت دی ہے اور طلاق کی اجازت دی ہے اور اگر کسی عورت کو مرد پسند نہیں ہے جیسا کہ آگے ابواب آئیں گے تو عورت اپنے مرد سے کھلا لے لے عورت اپنے مرد سے کھلا لے لو کھلا کروا لے خلا کر اس کو جو اس کا جو ہے مہر جو اس نے دیا ہے جیسا کہ پیچھے خلا سے متعلق جو ہے باب گزر چکا ہے ابھی جلدی پچھلے درسے میں پڑھے تھے تو عورت جو ہے کچھ دے کر کے شوہر سے آزاد ہو جائے اور پھر وہ جا کر کے کہیں شادی کر لے مرد کہیں شادی کر لے اپنا تو اس طرح سے شریعت کی یہ آسانیاں اور یہ شریعت کی گنجائشیں ہیں بعض دوسرے مذاہب میں بعض دوسرے ادیان میں جو ہے طلاق وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے طلاق نہیں دے سکتے بیوی کو یعنی چاہے بیوی جیسی ہو بیوی جیسی ہو ہاں اس کو اپنے گلے کا ہار بنائے رکھنا ہے گلے میں لٹکائے رکھنا ہے شریعت نے اس کا آ, کیا کہتے ہیں یہ بندش نہیں قائم کی ہے یہ بندش لاگو نہیں کی ہے اسی طرح سے اگر آ, شوہر برا ہے تو شریعت نے یہ بھی جو ہے پابندی نہیں رکھی ہے آ, کہ شوہر جو ہے عورت اس, آ, اس شوہر سے بند رہے بلکہ اس کو بھی وہ اجازت دی ہے کہ وہ خلا لے لے تو یہ شریعت کی حکمتیں ہیں, شریعت کی آسانیاں ہیں اور شریعت کی یہ سب گنجائشیں ہیں جس جو بعض دوسری بلکہ دنیا کے دوسرے مذاہب میں یہ گنجائشیں نہیں پائی جاتی یہاں پر ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے پڑھی گئی آپ لوگوں کے سامنے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ کیا ہے ہے وہ طلاق اس, کو, اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے ابن مادا نے روایت کیا ہے امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ابو حاتم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حدیث ہاں مرفوع حدیث نہیں بلکہ مرسل حدیث ہے کیا ہے یہ حدیث حدیث البانی رحمت اللہ نے اپنی بہت ساری کتابوں میں اروا الغلیل کے اندر اور اسی طرح سے جو ہے ضعیف اور صحیح اور ضعیف سور نبی داود کے اندر اس کو اور دوسری کتابوں کے اندر اس کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس سے یہ یہ ظاہر ہو رہا ہے اس اس حدیث کے الفاظ سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے طلاق ناپسندیدہ چیز ہے اگر اللہ کے نزدیک ہی ناپسندیدہ چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اجازت کیوں دیتا اپنے نبی کے بارے میں فرمایا نبی کو مخاطب کر کے امت کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور طلاق کے احکام باقاعدہ بیان کیے گئے ہیں پوری ایک سورت قرآن کے اندر اٹھائیسویں پارے میں سورت الطلاق موجود ہے سورج بقرہ کے اندر بے شمار آیت تعلق سے طلاق کے متعلق ہیں تو اللہ اس طلاق کو ناپسند نہیں کرتا بلکہ طلاق اس وقت محبوب اور پسندیدہ چیز ہو جاتی ہے جب میاں بیوی دونوں کے درمیان زندگی گزارنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے زندگی اجیورن بن جاتی ہے گھر کا ماحول تباہ ہو جاتا ہے تو اب بتائیے طلاق ہی واحد ہے محبوب چیز ہے جو ان دونوں کی زندگیوں کے اندر بہتری لانے کا ایک ذریعہ ہاں بن سکتی ہے طلاق ہو جائے اب مرد دوسری شادی کر لے دوسری لڑکی کو اپنا لے اور دوسرے نکاح کر لے اور, اور جو ہے دوسرا شوہر تلاش کر لے اور دوسرے مرد سے شادی کر لے تو طلاق ناپسندیدہ چیز نہیں ہے طلاق ناپسندیدہ چیز نہیں بلکہ طلاق شریعت کی ایک بہت بڑی مشکل کو حل کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے طلاق لیکن یہ ہے کہ شریعت نے ہر چیز کے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں اخلاقیات اخلاقی چیزیں بیان کی ہیں اب ظاہر سی بات ہے آدمی طلاق جلدی خوشی میں طلاق کوئی نہیں دیتا کہ کوئی خوشی میں طلاق دیتا ہے نہیں ایک انسان ہے جو شادی کرتا ہے اور شادی میں بہت کچھ خرچ کرتا ہے اور شادی سے پہلے بہت سارے اچھے اور خوبصورت اور حسین خیالات اس کے ذہن دماغ میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بیوی کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے لیے بیویا پیدا کی آہ تاکہ آہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کے کریں اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے درمیان محبت اور موجت پیدا کر دی ہے تو یہ بہت عظیم رشتہ ہے تو آدمی ہے طلاق اس وقت دیتا ہے جب وہ کیا کہتے ہیں کوئی پریشانی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور بہت, بہت مجبوری میں طلاق دیتا ہے اور کبھی مسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی غصے میں آ کر کے شیطان اور اپنے نفس سے مغلوب ہو کر کے غصے میں طلاق دیتا دے دیتا ہے تو فوراً ہی جو ہے وہ یا کچھ دنوں کے بعد وہ شرمندہ ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہم نے یہ کیا تو آدمی خوشی خوشی طلاق نہیں دیتا بلکہ آدمی کو سخت ضرورت ہوتی ہے. تب جا کر کے طلاق دیتا ہے تو طلاق اپنی جگہ پر ہاں ایک کیا کہتے ہیں ضرورت کی تحت ایک شریعت کا حکم ہے ضرورت کے تحت ایک شریعت کے لیے شریعت کا ایک حکم ہے کہ اگر گنجائش رہ گزر بسر کی نہ نکل سکے اور اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فک اللہ بینا اگر جو ہے تم آپس میں اختلاف کا خوف محسوس کرتے ہو تو ادھر سے بھی فیصلہ کرنے والے مقرر کر مردے کی طرف سے بھی آ جائے حکم اور عورت کی طرف سے بھی حکم آ جائے اور آپس میں بیٹھ کر کے دونوں کے درمیان صلح صفائی کروا دے اس طرح کے شریعت نے جو ہے اصول ثوابت بتائے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جیسا کہ دوسرے لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں طلاق کا حکم ہے اور طلاق دینے کی اجازت ہے اور پھر اور کہاں جائے گی اور کیا کرے گی وغیرہ وغیرہ ha, عورت کا کون دیکھنے بھالنے والا ہوگا مرد تو کہیں بھی چلا جائے گا عورت بھی جاری کیا کرے گی وغیرہ وغیرہ جو لوگ پیش کرتے ہیں ha, تو یہ ان کا اعتراض اسلام پر غلط ہے اس, ان کا اعتراض اسلام پر غلط ہے اللہ تبارک مطالعہ جو ہے ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے کر دیتا ہے اور مرد کے لیے ha, عورت اچھی عورت دے دیتا ہے اور عورت کے لیے دوسرا مرد مل جاتا ہے یہ ہونا چاہیے تو اس لیے شریعت نے جو طلاق کی رخصت دی ہے یہ مسلحت ہے اس میں انسانی سماج کی اور سوسائٹی کی اس میں معاشرے کی بہت بڑی مسلحت ہے اور یہ بھی شریعت نے کہ طلاق اگر کوئی دے اس کے تمام اصول آئیں گے اس کے سارے اصول ہیں اصول ضوابط انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے تو اس حدیث یہ حدیث ضعیف ہے بہت سارے لوگوں کے زبان زد ہے یہ حدیث ہے کہ یہ طلاق پسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ پسندیدہ چیز ہے اللہ تعالی طلاق کو پسند نہیں کرتا ہاں اگر ظلمن کسی عورت کو طلاق دیا جا رہا ہے طلاق دی جا رہی ہے ہاں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اور اس کو تنگ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے شریعت اس چیز کو ناپسند کرتی ہے لیکن اگر گزارا نہ ہو سکے آپس میں جو ہے جو ہے نباہ نہ ہو سکے تو طلاق دے کر کے اپنا اپنا راستہ الگ کر لیا جائے تاکہ جو ہے زندگی اچھی طرح سے گزر گزر سکے ہاں تو اس زندگی سے طلاق دینا بہتر ہے جو زندگی جو ہے تلاق نہ دینے کی وجہ سے گھر میں روزانہ ہنگامہ ہو رہا روزانہ پریشانی ہو رہی گھر والے سب گھر والے پورے گھر والے پریشان ہیں ہاں تو اگر اس طرح کی صورت حال پیش آتی ہے تو طلاق ایک بہترین ذریعہ ہے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته ويحاير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمس ثم ليمسكها حتى تطهرا ثم تحيظا ثم تطهرا ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسا فتلك العزة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت وحسبت طليقة وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها؟ واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن الى آخر انوراج یہاں پر دیکھیے طلاق کے معاملے میں آج بہت لوگ جو ہے افراد و تفرید سے کام لیتے ہیں طلاق کے اصول و ضوابط کو نہیں سمجھتے ہیں جانتے نہیں اصل میں یہ سب مسائل جاننے کے ہیں ہاں شادی شدہ جوڑے کو نکاح اور طلاق کے مسائل کو سمجھنا چاہیے طلاق دینے کا بہترین اور سنت سے جو طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ مرد عورت کو طلاق اس حالت میں دے کہ عورت پاک ہو اور اس پاکی میں عورت سے اس نے ہمری نہ کی ہو یعنی جیسے ناپاکی سے عورت پاک ہوئی تو اس پاکی میں مرد عورت کو طلاق دے جس میں کہ اس میں ہم بستری نہ کی ہو پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو جب طلاق دے تو ایک طلاق دے جیسا کہ شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ کسی کو اگر ایک طلاق دینا ہو تو عورت کو ایک طلاق دے جب ایک طلاق کوئی دے گا تو پھر اس کو رجوع کرنے کا موقع مل جائے گا اور یہی تھی شریعت کے اندر بعد میں اس انداز سے آئی کہ اگر کوئی شخص سے ایک نہیں کئی کئی طلاقے دے دے تو وہ کئی کئی تلاقے ثابت نہیں ہوگی لاگو نہیں ہوگی یا نافذ نہیں ہوگی بلکہ ایک طلاق طلاق رجعی واقع ہوگی تاکہ جو ہے مرد عورت کو اس مدت میں تین مہینے کی مدت میں سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے اور اگر آپس میں وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لیں دیکھیے حالت ناپاکی میں حیض کی حالت میں جو ہے عورت کو طلاق دینے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں ناپاکی کی حالت میں طلاق دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا کہ عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اس حالت میں ناپاکی کی حالت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں ان کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی کو کیا کر لیں رجوع کر لیں لوٹا لیں پھر ان کو اپنے پاس رکھیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے پھر یعنی گویا کہ ایک مہینہ پوری پاکی چلے گی پھر وہ ناپاکی کی حالت میں ہو پھر پاک وہ پھر اس پاکی میں اگر وہ چاہیں تو رکھیں اور اگر چاہیں تو ان سے ہم بستری کرنے سے پہلے ان سے ملنے سے پہلے طلاق دے تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ حالت حیض میں ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا درست نہیں ہے سنت کے مطابق طلاق نہیں ہوگی بلکہ سنت کے مطابق طلاق کب دی جائے گی پاکی کی حالت میں اور اگر شریعت کی اس مسلحات کو دیکھیں ذرا سا ہوں تو لوگ شادی شدہ ہیں اس کو محسوس کرتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ ناپاکی سے جب پاکی کی حالت میں ہو جائے تب اس حالت میں آدمی طلاق دے ناپاکی کی جب حالت ہوتی ہے پانچ دن سات دن آٹھ دن دس دن زیادہ سے زیادہ تو اب اس بیچ میاں بیوی میں دوری رہتی ہے میاں بیوی میں جب دوری رہتی ہے تو جب عورت پاک ہوگی تو اب میاں بیوی کیا چاہیں گے آپس میں ملنا چاہیں گے تو اب وہ طلاق والی بات کیا ہوگی ختم ہو جائے گی پھر اب یہ چیز اگر پیش آ گئی تو پھر اب اس طہر میں طلاق اس پاکی میں طلاق نہیں دے سکتے اس طرح سے طلاق دینے سے پہلے ہی جو شریعت نے اصول بیان کیا ہے کہ ناپاکی کے حالت میں نہ دے ناپاکی کے حالت میں مرد جو ہے عورت سے دور رہتا ہے کیوں منع کیا گیا کہ اس حالت میں عورت سے قریب نہیں رہتا اس لیے ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی فطور پیدا ہو کوئی شیطان اس کو جو ہے بہت یا وسوسہ ڈالے تو اجازت نہیں ہے کہ حض کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں طلاق دے اور اگر دے دیا اس نے تو شریعت کا کیا حکم ہے لوٹال اگر دے دیا اس نے طلاق تو لوٹا لے اب اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اہل علم کے درمیان کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں کہ یہ طلاق جو ہے ناپاکی کی حالت میں جو دی جائے گی وہ طلاق پڑے گی ہی نہیں طلاق پڑے گی ہی نہیں کیونکہ یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سنت کے مطابق طلاق نہیں دی گئی اور دوسری ایک روایت آگے آئے گی کہ اس میں ایک لفظ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے پاس لوٹا دیا اور اس طلاق کو کچھ نہیں سمجھا ایک روایت یہ ہے تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ طلاق واقع ہی نہیں ہوگی ایک پہلی طلاق بھی نہیں آتے ہوگی لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک طلاق پڑ جائے گی کیسے دلیل کیا ہے ایک تو حدیث ہی کے اندر دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان کو حکم دو کہ وہ ہاں ان کو رجوع کر لیں ان کو حکم دو کہ وہ رجوع کر لیں تو رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے لوٹا لینے کا مطلب ہے تو اگر طلاق نہ واقع ہوتی تو رجوع کا حکم کیوں ہوتا پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ خوشی بت پتلی کہ ایک طلاق شمار کی گئی شمار کرنے والے کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا اس کو ایک طلاق تو انہوں نے جو اس حالت میں طلاق دی تھی وہ ایک طلاق مانی گئی لیکن حکم ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رجوع کرنا اسے رجوع کر لینا چاہیے اسی لفظ سے کیونکہ اس میں لفظ امر کا سیگا ہے غائب کے لیے پل اس لفظ سے بعض لوگوں نے بعض اما نے جیسے کہ کی کیا کہتے ہیں احمد بن لحمت اللہ اور امام شافئی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاں اس کو رجوع کر لے اور کو لوٹا لے تو اس سے اس لفظ سے انہوں نے کہا کہ رجو کرنا لوٹا لینا یہ واجب ہے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر جو ہے امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور کیا کہتے ہیں بہتر ہے کہ وہ عورت کو لوٹا لے پھر دیکھیے ایک مسئلہ اور اس میں آگے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لوٹا لے اور اس کے بعد اس کو اپنے پاس رکھے پھر وہ پاک ہو جائے پاک ہونے کے بعد پھر نہ پاک ہو. پھر پاک ہو تب اگر وہ چاہے تو اس کو طے اور جب چاہے تو رکھ لے اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا عورت کو اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے حالت حیث میں طلاق دینے کے بعد پھر اگر عورت کو چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ کت چھوڑے پہلے توہر میں کہ دوسرے توہر میں حدیث کے اندر کیا ہے دوسرے توہر میں لیکن آگے ایک روایت ہے صحیح مسلم کی فل یو راجی رہا سم او حاملہ کہ اس کو چاہیے کہ آ, ان کو چاہیے کہ وہ عورت کو رجوع کر لے پھر اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تب اس کو پاکی کی حالت میں یا حمل کی حالت میں اس کو طلاق دے سکتے ہیں تو اس لفظ سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ اے, طلاق سے منع کس لیے کہ یہ کب کیا گیا تھا حالت ناپاکی میں طلاق دینے سے منع کیا تھا لیکن جب پاکی کی حالت ہو گئی تو طلاق عورت کو دے سکتے ہیں اور یہی صحیح ہے فَتِلْكَ اللَّهُ <النِّسَا> تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ وہی عدت ہے یہ وہی وقت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا کیسے قرآن میں آئے تھے عورت کو عورتوں کو طلاق دو ان کے ان کی عدت میں بعض لوگوں نے اس لفظ عدت سے کیا مراد لیا وقت مراد لیا اور وقت سے کون سا وقت مراد ہے پاکی کا جو وقت ہے کہ جس میں ہم بستری نہ کی ہو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اس سے عدت ہی مراد ہے لیکن کیا مراد کہ عدت جب شروع ہونے والی ہو یعنی عورت پاکی سے نہ پاکی سے پاک ہو جائے اور عدت شروع ہونے والی ہی یعنی تہر شروع ہونے والا ہو تب اس کو طلاق دے تو اس طرح سے حدیث سے کیا بات سمجھ میں آگے اور تھوڑا سا پڑھ لیجیے وہی روایت مسلم صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما نے فرمایا ان سے جب کسی حیض کی حالت میں طلاق دینے والے شخص نے جب ان سے پوچھا کہ ہم نے طلاق دے دیے ہے عورت کو حیض کی حالت میں تو اب کیا کریں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے واقعے سے اس کو جواب دیا کیا کہا کہ تم نے جو ہے اس کو طلاق دے دیا ہے ایک یا دو جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں عورت کو کیا کر لوں رجوع کر تو گویا کے پوچھنے والے کو ایک حکم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے تم رجوع کرو ثم ام سے کہا سے کہا, کہا پھر مجھے حکم دیا کہ میں اس کو جو ہے اپنے پاس رکھوں یہاں تک کہ ہاں وہ دوبارہ پھر ہاں ناپاک ہو جائے ہاں پھر میں اس کو چھوڑ دوں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے یعنی گویا کہ دو تہر اس سے گزرے گی اس کے بعد اس کو اگر جو ہے تلاق دینے کا خیال ہے تو اس کو طلاق دے دے لیکن اس تہر میں عورت سے ملاقات نہ کرے ملے نہ اور اگر وہتا تو لگتا سلاسل لیکن تم نے کیا کیا عورت کو تین طلاق دیا تو تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس معاملے میں جس میں اس نے تمہاری بیوی بی کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے ہاں کیا فرمایا اب طلاقان کے طلاق دو بار میں ہے ایک بار طلاق دی جائے گی پھر عدت گزرے گی پھر طلاق دی جائے گی اگر دوسری بار موقع طلاق دینے کا آیا تو پھر طلاق دی جائے گی پھر دبد گزرے گی یہ ہے اصل میں طلاق دینے کا آج جو عالمی پیمانے پر یا کہہ لیجئے ہمارے ملکوں میں یہ سب ساری پریشانیاں ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے اور طلاق اور نکاح کے اصول اور ضوابط نہیں جانتے اس لیے غلطیاں ہوتی ہیں وہ فی روایت قال عبداللہ ابن عمر دوسری روایت میں کہ عبد اللہ ابن رضی اللہ تعالی انما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے پاس لوٹا دیا اور ولم اور اس طلاق دینے کو کچھ نہیں سمجھا لیکن یہ لفظ جو ہے ہاں یہ لفظ ولم یا رہا کا لفظ جو ہے یہ, یہ مقبول لفظ نہیں ہے ہا ہا شاز کے بلکہ شاز ہے ایک راوی ابو زبیر ہے جنہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت نقل کیا ہے یہ لفظ نقل کیا جبکہ جب کہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرنے والے جیسے نافع ہیں ان کے مشہور شاگرد اور دوسرے جن لوگوں نے بھی روایت کیا ہے یہ لفظ روایت نہیں کیا ہے تو صحیح بخاری کے اندر جو لفظ محفوظ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک طلاق مانی جائے گی ایک طلاق مانی جائے گی پھر اگر کوئی پھر اگر وہ دوسرے توہر میں طلاق دیتا ہے ہاں دوسرے توہر میں طلاق دیتا ہے تو وہ اس کی دوسری طلاق شمار کی جائے گی آج کا درسے یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تبارک اللہ طلاق سے متعلق اور باتیں پیش کی جاتی رہیں گی صلی اللہ علیہ نبینا محمد آلہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ